حلیم اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے کیا یہ کہنا کہ حلیم کو آگ پر چڑھا دیں اس کو گھوٹا لگا دیں جل گیا پک گیا وغیرہ وغیرہ یہ جی جو حلیم پکتا ہے اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام حلیم ہے تو اس کو کھچڑا جو ہے اس کو بھی حلیم کہتے ہیں تو یہ تو ہوت ناجائز ہو جائے گا اب اس کا کیا جواہ ان اِنَّا نُبَشْ شِرَقَ بَيْ ایک ہے غلامین حلیم پوری آیت پڑھو ان نانوبش شعروں کا بے غلامین حلیم اللہ تعالی نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک حلیم بیٹا پیدا ہوگا تب کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ استعمال ہو تو سیاق و سباق دیکھیں کہ وہ کس انداز میں کہا جا ساری چیزوں کا اصل میں حل کرتے ہیں تو اس لیے اس کا نام حلیم ہو گیا اور اس سے مراد اللہ تبرک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی اس لیے کوئی کھچڑے کو حلیم کہہ دے تو آپ اس پر کوئی فتویٰ لگا دے کہ بھائی حلیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے آپ نے تو کفر فربخ دیا یہ نہیں ہوگا اس تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا ہے یہ بعض اللہ کے اسماعی گرامی ہیں جس میں قطن تعویل نہیں باقی ہر نام میں تعویل جی ایک قیوم اس میں کوئی تعویل نہیں کہ آپ کسی کو جسم نے ایک صاحب جلسے کا وقت لینے آئے ہم سے تو اپنے پیر کے لیے لکھا تھا قیوم زمانہ ہم نے کہ لاہل آپ کلمہ پڑھو بھائی قیوم زمانہ تو فتح و رضویہ میں آل حاض نے فرمایا کہ حضور کے لیے بھی جائز نہیں صرف قیوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طریقے سے آہ آہ گویا قدوس یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں کوئی تاویل نہیں اس لیے کوئی نام رکھنے آتا تو میں یہ نام نہیں رکھتا اس کی وجہ کیا ہے ہماری عادت کیا ہے عبدالقدو اور قدس کہیں گے رحمان اس میں بھی کوئی تعویل نہیں اب بندر روڈ بورڈ لگے ہوئے رحمان اینڈ سن کیا تھا اللہ اس کے بچے معاذ اللہ اس میں بھی کوئی تعویل نہیں تو چند نام ایسے ہیں جس پر پورا فتویٰ آلحد فاضل بریلوی کا احکام شریعت میں موجود ہے کہ چند نام ایسے جس میں تعویل نہیں باقی سارے ناموں میں تعویل جیسے رعوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ بالمنی رعف الرحیم حضور کو بھی رعف الرحیم کہا اب سمی ہے سننے والے وہ کہتے ہم سب سمی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بہرے تو نہیں ہم لیکن اس میں تعویل کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزاد سمی ہے اور ہم جو سنتے ہیں اس کی عطاث سنتے ہر ایک میں طاویل ہے مگر قدوس ہے رحمان ہے ایسے چند نام ہیں جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے تو کھچڑے کو اگر کوئی حلیم کہہ دے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں